انہین دنا کے جیتے عذاب ہوگا اور بے شک آخرت کا عذاب سب سے سخت اور انہین اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہو